إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يخذه الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعفاد بالله استمعي لليل من استيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستو اسلام میں علم حاصل کرنے پڑھنے پڑھانے کی بے انتہا پذیلت آئی ہے اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنا ہمارے لیے موجب نجات اور باعث رحمت بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من سرق سرا کا تریت الگ اللہ رہو طریقا الجنہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں دوستوں رب العالمین نے قرآن پاک کی جو پڑھی سورس البقرہ کی فرمایا وقت اللہ وکم اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو خوف کرو اللہ تعالیٰ کے کہا تو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و پرنت تمہیں علم ادا کرے گا آپ ذرا سوچیں تقوا کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ اور اللہ سب سے بڑا بدلہ اس کا یہ دے رہے ہیں کہ تقوا کی برکت سے انسان کو علم عطا کر دیتے ہیں اللہ کے اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی وہی نادل کیا تو علم کی وہی نادل کیا رب العلگار ہیرا میں آپ پر جو وہی نادل ہوئی وہ پڑھنے پڑھانی کی وہی تھی بسم اللہ الرحمن رحمان الرحیق بسم رب الدی خلق خلق الانسان من علق ربک الکرم اللہ علام بال قلم علام السان تین طرح کا انسان تین طرح کا علم حاصل کرتے تین طرح سے علم حاصل کرتا ہے نمبر ایک انسان اپنی زبان سے یاد کر کے زبان سے پڑھ کر کے علم حاصل کرتا ہے نمبر دو انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے غور و کر کے اپنے دل و دماغ سے علم حاصل کرتا ہے نمبر تین کبھی انسان لکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے اور یہ تینوں طریقے جو علم کے ہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں نادر کرنے والی میں آپ اللہ تعالی نے تینوں علم کی طرح اشارہ کیا فرمایا ایک جسم ربک کل خلق ایک پڑھنے انسان پڑھ کر کے علم حاصل کرے نمبر دو اللہ نے شاد فرمایا بالقلم اللہ تعالی نے فضل و کرم سے انسان کو لکھنا اور قلم سے لکھنا بھی سکھایا نمبر تین دل و دماغ کا علم وا ما لم يعلم انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی سوجھ بوجھ ایسا علم دیتا ہے جس کا علم انسان کے پاس نہیں رہتا تو چاہے ذہنی علم ہو لسانی علم ہو یا اسی طرح کا رسمی اور قلبی علم ہو تینوں طرح کے علم حاصل کرنے کی ربت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اسلام کی ابتدا کی ہے پڑھنے سے ایک بسم رب لذیذ انسان پڑھ کر کے علم حاصل کرے انسان دل و دماغ سے غور فکر کر کے علم حاصل کرے اور انسان لکھ کر کے علم حاصل کرے یہ علم کے تینوں طریقے ہیں اور اب اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم کا ایک بہت بڑا اسباب نتیجۂ بیان کیا فرمایا الرحمن علام القرآن فرق علمہ البیاں اللہ رب العالمین بڑا رحم و کرم والا ہے جس نے انسان کو علم القرآن قرآن پڑھنا سکھایا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بتایا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ المہ البیاں اور اگر انسان پڑھ لے سیکھ لے تو انسان اپنے علم کو کیسے بیان کرے اللہ رب اللہ بیان کرنے کی صلاحیت دی اور بیان کرنے کا بھی طریقہ سکھلا رہے خلق انسان علام البیان نبی علیہ السلام سلام نے علم کو علم کی نشب سات کی بڑی تکلیف بڑی تربیت دلائی ہے اور جنگ بدر کے اندر جو قیدی کفار وقت کے آئے تھے کتنے قیدی ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو نبی علیہ سلاط السلام نے فرمایا تم اتنے مسلمان بچوں کو پڑھا دو یہی تمہارا فری ہے ہم تم کو آزاد کر دیں گے نبی علیہ سلاط اسلام نے وہ کفار عرب وہ مشرقی جو میدان جنگ میں آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے اگر وہ قیدی بن کر کے آئے تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو ہمارے اتنے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں نبی علیہ سراف و کے سامنے حضرت زید بن گئے لائق یا رسول اللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے بڑا فطیل ہے اور یہ کئی صورت قرآن کی یاد کر چکا ہے نبی علیہ سراف سامنے دیکھا اور یاد نے فرمایا ہمیں ضرورت ہے ایک کاچی لکھی ایسا کرو غیر مسلموں کے پاس غیر عربی زبان میں جو لیٹر لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں غیروں سے مدد لینی ہیں زید بن ثابت تم تیار ہو جاؤ اور تم ہمارے لے کر لکھا کرو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے دوستو کسی قوم کے عروج کسی انسان کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ جو منتا ہے اللہ رب العال نے علم بنایا ہے فرمایا یار کم ودین ار علم رجا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ایمان دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے علم ایمان کے ساتھ کسی کو علم دے دیا ایمان اور علم جس کو دونوں نے ہے جس کو اللہ نے نوازا دونوں سے نوازا اللہ فرماتے ہیں اس کے درجات کو اللہ تعالی بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں یہاں غور کرنے کی چیز ہے سب سے بہترین عمل سب سے بہترین عمل اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ ارآمار آپ بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ رسول نے ساتھ رمایا ایمان باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے سب سے بہترین سب سے بڑا عمل ایمان تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ علم کو جوڑ کر کے علم کی بڑی فضیرت بیان کر دیا فرمایا یاردین بلبین اوت العلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اب خود بھی اور اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے کی رقبت دلائیں ٹائم نکالیں کوشش کریں خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے اہل وار کو بھی علم سے آراستہ راستہ کریں اکل قوری یادہ سب اللہ تو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گوترم بھائی اور دوستو سب سے بہترین علم جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو علم حاصل کرا سکتے ہیں سب سے بڑا خیر و برکت کا علم قرآن کا علم ہے قرآن, قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا قرآن کی تفصیل نبی ہے فراب شام کی احادیث کا مطالعہ کرنا بے انتہا ہمارے لیے ضروری بھی ہیں طلب العلم فرید کنال مسلم کے تحت علم ضروری بھی ہے اور اس کی بڑی قبیلتیں بھی آئی ہیں ہم تمام حضرات کو اس پر توجہ کرنی چاہیے رب العالمین نے فخر اُما اللہ رب العالمی او ما طی شرم قرآن قرآن جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن کو پڑھو ہمیشہ قرآن کی تلاوت قرآن پر غور فکر قرآن کا پڑھنا سیکھنا سکھانا ہمارا ایک دستور بن جانا چاہیے رب العالمی اللہ فرمایا خیر منتا اللہ قرآن تم میں سب سے بہترین انسان ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسی لیے نبی فراستان قیامت شفیع اللہ صحابی اے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرو کیوں پڑ لہو عتی اومل قیامت اللہ صاحب قرآن جو پڑھتا ہے قرآن جو سیکھتا ہے قرآن آمد کرتا ہے قرآن کا جو مطالعہ کرتا ہے یہ قرآن قیامت کے دن آمد کے شفاعت کرتا یہ تیرا بندہ ہے، یہ مجھے پڑھتا تھا ہم نے اس کو سونے سے کھانے سے پینے سے آرام سے بہت ساری چیزوں سے اپنے اندر مشغول رکھا تھا اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے نبی رہی سماج شہید شہید نی نمائش اے لوگ قرآن پڑھو القرآن قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو قرآن شفات کرنے والا ہے اور ایسی صفات قرآن کی ہوگی مشف دنیا کی شفات رد کر دے لیکن قرآن کی شفات اللہ تعالیٰ کبھی نہیں رد کرے گا تو دوستو قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ تھوڑا سا ٹائم نکالو اللہ اب العظین کی کتاب اللہ کے نبی کی سنت شیرت ان کے پڑھنے کے لیے آج بہت سارا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں کھیل کود میں لہو و لائب میں گھومنے ٹہلنے اور دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے nee, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا آپ انہی اوقات میں سے تھوڑا سا نکالیں نکالیں خود پڑھیں اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں مطالعہ کریں اور اولاد کو مطالعہ کرنے کی رقبت دلائیں یہ تین آپ کے لیے علم دین ہے اور اسی دین پر نجات موقف ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد یہی کتاب اللہ مسلمانوں کو جو اللہ نے علم دیا ہے اسی علم کی برکت سے مسلمان پوری دنیا پر غالب آئیں گے رب العالمین نے ارشاد ارسل ودین الحق وطیل حق کے دین پن کر مشرقین ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اے دنیا کے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں لے کر کے بھیجا ہے ایک علم ہے اور دوسرا علم پر امر ہے والذی ارسل ارسلہ رسو وکیل حق کی لیجیے کل تاکہ ان دو علم اور عمل کی برکت سے مسلمانوں کو اور اس نام کو پوری دنیا پر خارج کر دے آج مسلمان ہر چیز سیکھتا ہے لیکن دین نہیں سیکھتا اللہ کی کتاب نہیں سیکھتا نبی کی سیرت نہیں سیکھتا نبی کی سنت نہیں سیکھتا آج مسلمانوں کے شلت کا اور رسوائی کا یہی بہت بڑا سبب ہے وہ زمانے میں معذر تھے مسلمان ہو کر اور تم خواہ تار ہوئے تاریخ قرآن دوستو، سے جڑو نبی کی سیرت سے جڑو اللہ تعالی ہم سب کو ملتے تو فرمائے کرنے کا شوق پیدا کر دے احاطہ ہمیں جو بیمار ہیں تمام مسلمان لوگ کو شفایت اللہ فرمائے جو محفوظ ہیں اللہ انہیں بیماری سے محبوب کر لے اہان ہم جس ملکے میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سبدونا شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و اللہ تعالی حفاظت شرما ہر بچا لے جس شہر میں رہتے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان, حفظ اللہ کو ہر ہر سلطان حفظ لے کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام ص اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا کدب ہے آپ کا کراراضگی ہے امت اور مل جان اور پسارا ہے امن و امان کا بنا دے جہاں بھی مسلمان دنیا میں آباد ہیں اللہ امن و امان نشی فرما محسوس کر لے اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں بھی ہوں ان کی عزت ان کی عزمت ان کی عزت حفاظت فرما اللہ امین اول امین وسلمان اللہ اللہ ان انہ تعالى ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں کو دبانا نہ بھولی تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے